اور ببا ترجمے کے دیکھنی چاہیے ببا عرا بل بلا برادرانی اسلام محترم بھائیوں آج کافی وقفے کے بعد الحمد للہ دروس سیرت نبوی کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے پھر شروع کر رہے ہیں کیونکہ رمضان المبارک اس کے بعد بسم حج پھر حج کے مصروفیات درس تو الحمدللہ للہ آج پھر ہم اپنے اس دروس کی جن کا تعلق سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جیسا کہ آپ حضرات رات نے جن نے درست سنے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دروس کی ابتدا کی تھی اس دور سے جو حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کا دور تھا اسے زمانہ جاہلیت کہا ہے اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جو ارحاسات جو واقعات پیش آئے پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پھر آپ کا دور رضاط اس کے بعد آپ کا دور صبا پھر آپ کا دور شباب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ سے نکاح پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شباب اور اس کے بعد پھر نضول وحی کی ابتدا پھر وحی اترنے کے بعد آغاز دعوت اسلام پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام میں مشکلات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر امتحانات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان مشکلات کے بعد ہجرت حفشہ پھر بعض حضرات کی ہجرت مدینہ منورہ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہجرت مبارکہ اور ہجرت مبارک کے بعد غزوائے بدر جو اسلام کا سب سے اول غزوہ تھا جسے اللہ کے قرآن نے بھی یوم الفرقان کے نام سے تعبیر فرمایا جس میں اللہ نے اسلام کو عزت دی اسلام کا بول بالا ہوا جس میں کفر کی طاقت جو تھی وہ ٹوٹ گئی لیکن دشمنیوں کی آگ زیادہ بڑھ اس کے بعد پھر کفار قریش کا اجتماع کفار قریش کا وہ انتقام اور جذبہ انتقام اور پھر اس کے بعد غزبۂ عہد غزو عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات صحابہ کے لیے سب سے بڑا امتحان اور غزو عہد میں اول فتح سے ہم ہونا پھر فرمان رسول کے سرنجامی میں اتحادی خطا کا صدور ہونا پھر اس فتح کا شکست میں بدل جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا شہید ہونا سرکار دو جہاں کے سب سے محبوب ام ام محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انو کا شہید ہونا ابن عمیر کی شہادت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بہت عظیم ابتلا کا دور تمام ادوار کے بعد چونکہ جنگ عہد میں یہود کی سازش تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کے بعد یہود بنو نذیر پر محاصرہ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا تھا اور ان کا اجلا کہ ان کو مدین منورہ سے نکالا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر کی طرف نکلنے پر مجبور کیا لیکن یہ پھر بھی رحمت دو جہاں کا رحمت کا انداز تھا کہ اتنے بڑے دشمنوں کو اتنے بڑے کو جن کی وجہ سے ستر صحابہ شہید ہوا جن کے نفاق کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنے بڑے رخم سہنے پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جو آپ سامان لے جا سکتے ہو ہر آدمی ایک اونٹ پر سامان اپنا لے کر چلا جائے ہم اس سے تاروز وہ لوگ وہاں سے خیبر میں آئے خیبر میں آ کر مستقل انہوں نے ڈیرہ ڈالا اب مدین منورہ میں صرف بنو قریدا کے کچھ لوگ رہ گئے بنی کینو اور بنو نظیر جو تھے یہ سب کے سب خیبر میں یہاں تک ہم الحمدللہ پہنچے تھے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہودیوں کو اتنا بڑا صدمہ سہنا پڑا کہ وہ تو سینکڑوں سالوں سے مدینہ منورہ میں ڈیرہ ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں ان کا ایک بڑا روپ تھا اوس اور خدرج کے قبیلے جو تھے وہ ان کے ایک قسم کے زیر نگی تھے کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا دولت لیکن اسلام کے اس عظمت کے بعد اب یہودیوں کو کسی پل چین نہیں آتا اور یہ اللہ کے آران نے ہمارے سامنے بڑی واضح کر دی ہے بات کہ مسلمانوں سے اگر سب سے زیادہ عداوت کسی قوم میں ہے تو وہ یہ ویسے تو مسلمانوں کے عیسائی بھی دشمن ہیں مسلمانوں کے سکھ بھی دشمن ہندو بھی دشمن بدھ مت بھی دشمن ہر فرقہ کافر جو ہے وہ اسلام کا دشمن لیکن اگر ان کی عداوتوں کو سامنے رکھا جائے تو پھر سب سے زیادہ بغض جو ہے سب سے زیادہ عداوت جو ہے وہ یہود کے لیے اس کو قرآن نے وضاحت فرما دی ہے کہ لتا اشدین والذین اشرقو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے یہود کے دل میں سب سے زیادہ عداوت اور مشرقین یہ سب سے بڑے دشمن ہیں اسی لیے تاریخ عالم کا اگر آپ بہ نظر مطالعہ کریں اور بہ نظر انصاف دیکھیں تو اسلام کے خلاف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی سازشیں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں ان سب کے پیچھے یہودیوں کا اسلام میں جتنے فرقے بنے اسلام کو جس طرح ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا اسلام میں جس طرح روافظ رفظ اور شیت کی بنیاد رکھی گئی خارجیت کی بنیاد رکھی گئی کرامتا اور باطنیہ کو مارد وجود میں لایا گیا کرامیا قدریہ مشبہہ کے فرقے پیدا کیے گئے اور اسی طرح پھر آگے آپ چلتے آئیں چلتے آئیں قادیانیت کا فرقہ ابھرا اسی طرح آپ دیکھیں کہ انگریزوں کے آنے سے قبل میں آپ کے پورے ہند میں کوئی ایسی فرقہ واریت کوئی ایسی اختلاف کوئی ایسی فرقہ بندیاں اور گرو بندیاں نہیں تھیں ان سب کے پیچھے جو ہے وہ سب یہود کا حتہ کے محدثیت نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ سطفتر کو امتی اللہ و سب کلو قال کالن صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور یہ امت سے مراد یہ نہیں کہ یہودی نسار وہ تو کافر ہیں معنی یہ ہے کہ وہ امت جو مجھے ماننے والی میری امت یعنی مسلمان کلمہ پڑھنے والے حضور کی نبوت پر ایمان لانے والے تہتر فرقوں میں بٹ جائیں گے اور آپ نے فرمایا کہ وہ تہتر میں سے سب کے سب فرقے جہنمی ہوں گے صرف ایک فرقہ جو ہے وہ ناجی اور جنتی ہوگا صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا فرقہ ہوگا اس کو ہم کیسے پہچانیں گے ما ماں علیہ صحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ ہوں گے صرف وہ نہیں جات پائیں گے اس کے علاوہ جتنا بہتر فرقہ ہے وہ سب کا سب جہنم میں جائے گا تو محدثین نے علماء نے اورین نے یہ بات ثابت کی ہے دلائل سے کہ وہ بہتر کا بہتر فرقہ جو جہنمی ہے ان بہتر فرقوں کا موجد جو ہے وہ یہ ہوتی ان تمام فرقوں کے پیچھے دماغ جو ہے وہ ہوتی کہیں عبداللہ اپنے صباب کو نظر آئے گا کہیں آپ کو حسن ابن الصباح نظر آئے گا کہیں اسی کی کماش کے لوگ نظر آئیں گے وہ اسلام میں داخل ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہا لیکن مسلمانوں میں فرقے محبت کے نام پر کچھ نے سید علی رکرم اللہ کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ نصحری بن گئے ان کو خدا کا درجہ دے گا کہ حضرت اللہ تبارک تعالی حضرت علی میں حلول کر گئے ہیں اس لیے ان کا نعرہ ہی مولا علی ہو گیا وہ حضرت علی کو مولا بان سردار نہیں کہتے وہ مولا کہتے ہیں ہوا مولاکم کم جیسے اللہ تبارک و تعالی تمہارا مولا ہے اب تمہارا مولا جو ہے وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ان کے کرامات اسی طرح ایک فرقہ خوارے جو نواسب کا بن گیا جو اہل بیت کا دشمن تھا انہوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں تھا اسی طرح ایک باطنیہ کا فرقہ وجود میں لایا گیا جنہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے انہوں نے کہا ایک حکم جو ہے ظاہر آپ کو دیا جا رہا ہے اور ایک باطن اس کے اندر ہو انہوں نے کہا جیسے قرآن کہتا ہے کہ حرم علیکم الخبر کہ آپ پہ ہم نے شراب آرام کر دی مولوی شراب کو آرام کر رہے ہیں بیچارے یہ جو شراب بکتی ہے بازاروں میں حالانکہ مانا یہ تھا کہ تم غرور میں نہ آؤ اور اس دولت کے نشے میں نہ آؤ یہ پینے کا تو مسئلہ بھی کوئی نہیں یہ تو پینے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے پینے سے تو خدا کو بندہ جو ہے خدا تک پہنچ جاتا جب وہ نشے میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ پرواز کرتا ہے اور اللہ میاں اس کو مل جاتے تو ان لوگوں نے اللہ کے قرآن کو بدلا ان نے کہا طلاق مرتان سے یہ کوئی نکاح طلاق کے مسئلے تھوڑے اللہ پاک کو یہی مسائل قرآن میں بیان کرنے کے لیے اتارے ان نے کہا یہ تو بادشاہوں کے عدر و نصب کے مسائل ہیں کہ ایک بادشاہ کو کتنے دفعہ ہٹایا جا سکتا ہے اور کتنے دفعہ معذول کیا جا سکتا ہے تو ان نے پورے قرآن کو بدل ڈالا اسی طرح مشبہ آ ان نے کہا کہ جی اللہ جو فرماتے ہیں میرا ہاتھ ہے ہمارا بھی ہاتھ ہے اللہ کا بھی ہاتھ اللہ فرماتے ہیں میں آسمانوں سے اترتا ہوں بندہ بھی اترتا ہے خدا بھی اترتا ہے تو لہٰذا میں آ کافر ہو گئے کیونکہ اللہ کی تشبیح تو ہو نہیں سکتی کسی سے نہیں کم اس لیے ہی شہ اچھا بال لوگ جو تھے وہ ایسے پیدا ان نے سماؤ صفات کا ہی انکار کر دیا ان نے کہا جی یہ اچھی توحید ہے کہ ہم خدا کو مانیں کہ وہ سمیع ہے اور بندے کو بھی کہیں کہ سمیع ہے خدا کو بھی کہیں وہ رحیم ہے اور نبی کو بھی کہیں کہ رحیم ہے خدا کو بھی کہیں کہ رعف ہے اور نبی کو بھی کہیں کہ رعوف ہے یہ تو شرک ہے لہٰذا انہوں نے اللہ کی صفتوں کا ہی انکار کر دیا نعو زب اللہ اس طرح یہ فرق ہے اور ان تمام فرقوں کے پیچھے جو دماغ کام کر رہا تھا وہ فکر یہود تھا اور پنجہ یہود تھا وہ اتنے مکار و خدا تھے وہ جانتے تھے کہ اب ہم قوت کے ساتھ اسلام کو نہیں مٹا سکتے اب ہم لڑائیوں کے ساتھ اسلام کو نہیں مٹا سکتے اب اسلام کو اگر مٹانا ہے تو اسلام میں داخل ہو کر ان کو اندر سے کمزور کر دو ان کو اتنا کمزور کر دو کہ یہ درخت کھڑا کھڑا خود گر جائے ہمیں کاٹنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ان کو قابو کرنے کے لیے پوری دنیا کا جو اکنامک کا لیور ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لو جب چاہو کسی ملک کو نچا دو جب چاہو کسی ملک کو غریب کر دو جب چاہو ڈالر کو اونچا کر دو جب چاہو ڈالر کو نیچا کر دو پوری دنیا میں جتنے فتن ہیں جتنے مسائب ہیں مسجد اقسا کو شہید کیا جائے یا بابری مسجد کو دونوں جگہ آپ کو یہودی نظر آئے ظلم کسوبا میں کیا جائے یا سرب میں ظلم شیشان میں کیا جائے یا کشمیر میں پیچھے کمانڈوز اور ٹریننگ دینے والے جو دماغ ہیں وہ آپ کو یہودی نظر آئے آپ قادیانیت پہ نظر ڈالیں ان کا بھی باقاعدہ تل ابیب میں اب بھی ان کا مرکز ہے اور تل ابیب سے قادیانیوں کا باقاعدہ ماہنامہ ایشو ہوتا جاری ہوتا ہے قادیانیوں کا کیا تعلق تھا تل ابیب سے وجہ یہ تھی کہ قادیانیت نے چونکہ اسلام کو نقصان پہنچایا تو ان کی حفاظت کرنے والے وہی ہوں. اسی طرح جتنے فتن ہیں جتنا دور فتن ہے وہ سب کے سب جو ہیں ان کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے حتیٰ کہ آپ ابھی آپ دیکھ لیں آپ تو ماشاءاللہ اللہ پڑے لکھے لوگ ہیں روز دیکھتے ہوں گے کلنٹن کا مونیکا کا یہ کیا ہے یہ یہودیوں یہ کی ایک سازش تھی کہ ایک لڑکی اتنے عرصے تک وہ اپنے کپڑے اور لباس کو محفوظ رکھتی ہے کیا مطلب ہے اس کو ان لوگوں کے نزدیک جہاں جنا گناہ کوئی نہیں جن کے نزدیک اس قسم کی آزادی ہے کہ بھئی اس میں یہ چیزیں کو مایوب ہی نہیں سمجھی جاتی مایوب تب ہے جب کسی کو جبر کیا جائے اب وہ کہتے ہیں اس کا تو ہمیں دکھ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا بات تو یہ کہ جو نے جھٹ بولا تو اس لیے ہم ذرا اس کے ساتھ سب کو لیکن ایک لڑکی کو ایک آفس میں رکھنا اور بیس سال تک یا دس سال تک یا بارہ سال تک وہ اپنے اس کپڑے کو بھی محفوظ رکھتی ہے اس ٹوزر کو بھی محفوظ رکھتی ہے کیا وجہ اس کو زائے نہیں ہونے دیتی اس پہ لگے ہوئے مادے کو بھی محفوظ رکھتی ہے آپ اسی سے یہودیت کا آپ اندازہ کر آئے تو اب وہ جل تھے کہ ہمیں اتنا بیزت کر کے مدینے سے نکال دیا کہ ہم تو مدینے کی بادشاہی کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ جائے کہ ہمارے لیے حضور پاک نے حکم دے دیا کہ مدینے سے نکال دو اور اس کے بعد حکم دے دیا کہ اخرجو جدید عرب کو جدیر عرب سے بھی نکال تو انہوں نے پھر پلان بنایا جہاں سے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں اس لیے میں نے تھوڑا سا پس منظر صاحب کا بیان کر دیا کہ چونکہ آج کل دور یہ ہوتا ہے کہ طالب سے زیادہ استاذ کو مضمون یاد رکھنا پڑتا ہے کہا تھے ہم تو کم سے کم یاد کریں کوشش کریں کیونکہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ طالب یاد کرتے تھے استاذ زیادہ محنت نہیں کرتے تولہ با کا کام ہوتا تھا کہ وہ سبق یاد کریں اور کہیں کہ کام نے چھوڑا آج یہ ہوتا ہے کہ نہیں استاد یاد کرتا یہ ہمارے ساتھ حرم میں بھی ہوتا ہے یعنی اگر ایک مہینہ چھٹی کے بعد ہم سبق شروع کریں دس طلبہ سے پوچھیں کہ بھی ہم نے کس آیت پہ سبق روکا تھا تو ہر آدمی نے جگہ بتا اللہ تبارک بتا یہ صرف یہ نہیں کہ یہاں ہوتا ہے حرم میں بھی ہوتا ہے تو بہرحال میں نے اس لیے وہ ایک پس منظر ارض کر دیا کہ تاکہ اگلی بات سمجھنے میں جب تک سابقہ تسلسل ذہن میں نہیں آئے گا تو بات سمجھے تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا جس کا نام تھا ابن اختب ان کا بہت بڑا سردار تھا اور بہت پڑھا لکھا تو ہوختب اور سلام ابن مشکم یہ دونوں جو تھے انہوں نے اپنے ساتھ چند اور لوگ بھی لیے اور ایک وفد بنا کر یہ چلے مکہ مکرم سب سے پہلے یہ مکہ مکرمہ ابو سفیان کا دور تھا یعنی مکہ مکرمہ میں اس وقت جو سر براہ تھے وہ ابو سفیان ابو سفیان سے آ کے ملے ان نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کے ساتھ بھی بدر میں ایک بہت بڑا سانحہ گزر چکا ہے کہ آپ کا ستر سردار مارا گیا ٹھیک ہے آپ نے عہد میں لڑائی لڑی اور ہم لوگوں نے آپ کی مدد کی جس کی وجہ سے ہمیں بھی وہاں سے نکالا گیا لیکن عہد کی لڑائی میں مسلمانوں کے صحابہ تو شہید ہو گئے لیکن آپ لوگوں کو کیا ملا آپ تو جنگ ہار گئے اس نے کہا کیسے ہار گئے صحابہ شہید ہو گئے ہم نے ستر آدمی ان کا بدلہ لے لیا انہوں نے کہا عجیب بات کر کیا بدلہ لے لیا وہ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ تیر انداز جو تھے وہ دروازہ نہ چھوڑتے تو آپ تو جنگ ہار چکے آپ تو بھاگ رہے تھے وہ تو ان سے اتحادی خطا ہو گئی انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ بیس دروازے پہ ہم نے اس وقت تک قائم رہنا ہے جب تک جنگ نہ جیتی جائے جب دیکھ لیا ابھی کافر بھاگ نے کہا اب کھڑے رہنے کی کیا ضرورت چلو بھائی ہم بھی مال غنیمت اٹھا ل تو ان لوگوں نے وہ دروازہ خالی کیا تو خالد من ولید نے عقب سے حملہ کیا تو, کہا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے پتہ تو تب ہوتی کہ تم مدینے پہ قبضہ کر لیتے تم تو خالی واپس آ گئے مکے نہ مدینے پہ قبضہ کیا, کیا نہ کوئی مسلمان گرفتار ہوا تم نے کامیابی کیا حاصل کی مجھے یہ تو بتاؤ جنگ جیتنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ دشمن کے علاقے پہ قبضہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو ختم کر دو وہ تو اسلام کی تاریخ اسی طرح چل رہی ہے انہوں نے تو الٹا جنگ جانے اتنے بڑے نقصان کے بعد ہم پہ حملہ کر دیا اور اتنی بڑی شکست کے بعد انہوں نے بدر کے بدر سورہ تک تمہارا تعاقب کیا تم بھاگ گئے وہ تو عہد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کے ساتھ تمہارے تعاقب میں چلے اور تم بھاگے اور ساری دنیا میں مشہور ہوا کہ قریشی بھاگ گئے مکے والے بھاگ گئے والے... تم تو سلیل ہو کے آئے ہو تم نے کون سی جنگ جیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات تو ٹھیک ہے کہ ہم مل کے بدلا لیں مسلمانوں سے ابھی تک ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت دی مئ بے بدر کہ چلو اگلے سال بدر میں پھر لڑائی ہوگی تم بھی آ جانا ہم بھی آ جائیں پھر بھی تم آ گئے تم نہیں گئے حضور پاک تو آ گئے بدل وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں میں تو اب بھی اتنا دم خم موجود ہے کہ وہ مدینے سے چل کے بدر آ گئے لیکن تم مکے سے بھی نہیں نکلے ڈر کے مارے تو تم کیسے سردار ہو کیا تم نے اسلام کا مسلمانوں کا مقابلہ کیا ہے تیار ہو جاؤ یہاں سے تم لشکر نکالو وہاں سے خیبر سے ہم لشکر نکالیں گے اور بنی غطفان بنی سلیم بنی فضارہ، ان احابی، ان سب قبائل کا میں دورہ کر رہا ہوں ان سب کو تیار کر کے ایک ہی دفعہ ہم مدینہ منورہ پہ حملہ کریں تاکہ ہمیشہ کرئے مدینے کی سلطنت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور مدینے پہ ہم قابض ہو انہوں نے کہا بھائی اب اس میں نے کہا بات تو ٹھیک ان نے کہا کہ ہوئی بات یہ ہے کہ تمہاری یہ باتیں مجھے بڑی اچھی لگی اچھی سمجھ آئی اور میں تمہارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک بات کرو ہمیں یہ بتاؤ خیر ام دین محمد صلی اللہ, علیہ اللہ علیہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو تواد پڑے ہوئے ہو جیل پڑے ہوئے ہو تم سریانی پڑے ہوئے ہو عبرانی پڑے ہوئے ہو عربی جانتے ہو اور پھر مدینہ منورہ کے محاورات جانتے ہو کیونکہ سب سے فصیح ترین عربی بولنے والے یہودی اب بھی یہودی جب عربی بولتا ہے تو بڑی فسال ہوا وہ یہ بازاری لغت نہیں بولتا تو یہ بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا دین محمد مصطفیٰ ہے اب دیکھیں اپنی اختبالہ کی یہودی ہے تورات جانتا ہے اور خود اللہ کو ماننے والا ہے خود نبیوں کو ماننے والا ہے لیکن چونکہ حضور سے دشمنی تیکن لگا لا دینکم خیر تمہارا دین بہت اچھا ہے محمد مصطفیٰ کا دین کہا اچھا ہے یعنی شرک اچھا ہے بت پرستی اچھی ہے غیر اللہ کا سیدھا کرنا اچھا ہے کیونکہ دشمن کو فائدہ لینا تھا اس لیے وہ بدبخت یعنی اپنے دین سے بھی پھر گیا حالانکہ اس کا اپنا دین تو وہ حال کتاب تھے وہ یہود تھے وہ تو خدا کو مانتے تھے لیکن کہا لگا خیرن یا عبا سفیان ابو سفیان تمہارا دین بہت اچھا ہے دیکھو تم سب مل جل کے رہتے ہو اللہ کے نبی نے تو دیکھو آ کے لڑا دیا ماں بیٹے سے جدا ہو گئی بیٹا ماں سے جدا ہو گیا بھائی بھائی سے جدا ہو گیا خاندانوں کے خاندان اجڑ کے رہ گئے اور کوئی مدینے چلے گئے کوئی مکے میں رہ گئے ان نے تو جی باپ دادے کے دین کو ہی جھٹلا دیا ان کا دادا پرتادا جس دن پہ تھے اس کو بھی غلط کر دیا تمہارا دین بہت اچھا ہے اب اس پہ ہم خوش ہو کے آتے اگر ان کا دین اچھا ہاں اگر ہمارا دین اچھا ہے اسی لیے جب تک کہ کسی کسی کو کسی مذہبی نقطۂ نظر پر اس کے اندر کوئی جذبہ پیدا نہ کرے اس وقت تک نہ تحریکیں چلتی ہیں اور نہ کوئی بندہ جان دیتا اسی لیے یہ آپ کے سیاسی لیڈر جو ہے نا یہ بڑے چالاک ہوتے ہیں جب ان کو تاریخ چلانی ہو تو پھر یہ علماء کے دروازے پہ موری صاحبان کے دروازے پہ مدارس کے دروازے پہ آ کے دین والے آدمی تھوڑا سا تو آگے آئے نا تاکہ لوگوں کو ہم کہہ سکیں گے کہ بھائی ہم تو نظام میں مستعفی کے لیے لڑ رہے تو جب حضور کے نظام کی بات آئے گی تب لوگ جان دیں گے ایسے کو پاگل تھوڑا ہو گیا کسی لیڈر کے لیے مر جائے اگر مرے گا گھر کوئی کہے گا یار مردوت ہے خود کشی کر کے آرام بہت مر گیا دفاع ہو دو مریں گے چار دس پندرہ بیس ختم لیکن جب اسلام کی بات ہوگی تو پھر اس لیے ان کو جب ابھار دیا کہ تمہارا دین اچھا ہے تو اب قریش بھی تیار ہو گئے بھائی ابن اختب نے جا کے بنو سلیم سے معاہدہ کیا بنو غطفان سے معاہدہ کیا بنو غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا جنگجو قبیلہ تھا ان نے کہا کہ ہوئی ابن اختب تم فکر نہ کرو چار ہزار تو صرف ہم دیں گے نا آپ کو لڑنے میں اور بنو فضارہ سے معاہدہ کیا یہ تمام معاہدے ہونے کے بعد آپ یعنی اندازہ کریں کہ دس ہزار آدمی اس زمانے میں صرف لڑائی لڑنے والا دس ہزار مقاتل یعنی آپ سوچیں کہ آج سو چودہ سو سال پہلے دس ہزار آدمی کا جنگ کے لیے نکلنا کو معمولی سی بات نہیں ہوتی دس ہزار مقاتل تیار ہوا اور یہ خبریں ایستا ایستا ایستا ایستا چلتے چلتے ودیر منورہ میں بھی پہنچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے اپنی سازشوں کا جال بچھا دیا ہے ان کے وفود بن گئے ہیں کوئی وفد کہیں جا رہا ہے کوئی وفد کہیں جا رہا ہے اور بڑی زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں اور اب ان کا منشا یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ مدینے پہ حملہ کریں اور جب ایک ہی دفعہ مدینہ منورہ پہ حملہ کریں گے تو بس ہمیشہ کے لیے ان کی قوت کو توڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے فرمایا الامر فإذا عزمت فتوکل میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اپنے صحابہ سے مشروب اپنے صحابہ سے رائے لیں حضور پاک نے تمام صحابہ کو بلایا سیدنا نا بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی بڑے بڑے اجلّہ صحابہ تمام صحابہ اکٹھے ہوئے حضور پاک نے ان کو خبر دی اور بتلایا کہ اس طرح ہمارے خلاف ایک محاذ بن چکا ہے اور یہود مشرقین احابیش اور بنو غطفان بنو سلیم بنو فزارہ یہ تمام قبائل مل کر مدینے پہ حملہ کیا اب بتائیں صحابہ گرام نے اپنی اپنی رائے دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نو کھڑے ہوئے ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کر سکتا ہوں فرمایا کہ ہاں بات ان نے کہا حضور جب حادث کے حالات پیدا ہو جاتے تھے نا فارس کیونکہ اس زمانے میں فارس سپر پاور تھا روم سپر پاور تھا فارس کا جو لقب تھا بادشاہوں کا وہ کسرا تھا اور روم کا جو ہے وہ حرکت. تو یہ اس وقت کی اس زمانے کی بہت بڑی سپر پاور انہوں نے کہا کہ فارس میں یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر کسی قلعے کو کسی علاقے کو کسی شہر کو بچانا ہے اور ہماری طاقت کم ہے دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہے تو ہم پھر خندق حضور پاک خندک کھولتے خندق کیا ہوتی ہے کیونکہ عرب میں تو پہلے خندق کبھی کھودی نہیں گئی اسلام میں تو کبھی خندق کا کوئی تصور بھی نہیں تھا اتنے کا حضور خندق ایسے ہوتی ہے جیسے ایک ندی کھود دی جائے ایک نہر کھود دی جائے وہ اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ گھوڑا پھلانگ کے نہ گزر سکے اور اتنی گہری ہوتی ہے کہ کوئی اندر اگر اس کے آ جائے تو پھر اس کو چڑھنے میں دقت ہو اور اتنی طویل ہوتی ہے کہ جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے اس راستے کو روک دے تو یہ خندک جو ہے یہ ہمارے لیے ایک دفاع کا کام کرتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن کی طاقت ایک ہزار ہے اور یہاں اگر آپ نے ایک سو آدمی بھی مورچے میں بٹھا دیا ہے تو وہ ایک ہزار آدمی اندر نہیں آ سکتا کیونکہ جب اندر آئے گا تو کیسے آئے گا اگر خندق میں اترے گا اترے گا تو جو تیروں والے دیکھ رہے ہیں وہ انتظار کرتے رہیں گے چڑھنے کی کوشش کرے گا اترے گا وہ تیروں پہ رکھ لیں گے اس کو اور گھوڑے جو ہیں وہ پلاگ نہیں سکتے اور دشمن اتر کے پھر چڑھے تو یہ مزاق تو ہے اونٹ بھی بھنانگ نہیں سکتے ہیں تو وہ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا اشار ہوتا ہے ہم کھانے کا پینے کا پانی کا اندر سب کچھ رکھ لیتے ہیں کہ بھی اگر محاصرہ لمبا ہو جائے اور دشمن زیادہ دیر بیٹھ جائے تو ہم کم سے کم بھوکھے تو نہ مر جائیں تو یہ سارے انتظام کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ میری رائے میں تمہاری رائے بہت اچھی ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں اور ہمیں خندق کھو جاؤں اسی کے لیے اس غزلے کا نام جو ہے احادیث مبارک میں غزوہ خندق اور اسی لیے اس کا نام غزوہ احزاب احزاب کہتے ہیں حزب یعنی مختلف جماعتیں ٹکڑے ٹکڑے بن کے ایک حزب بن کے آ میدان میں کیونکہ یہ بھی تو مکے والے اور یہودی اور غطفان اور فزاری اور سلیم یہ سارے احابیش مل کے آ رہے تھے اسی لیے اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے اور اس کا نام غزوہ خندق اب جب خندق کی کھدائی شروع ہوئی آپ جب مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خندق کا کیونکہ اس کے تھوڑے تھوڑے نشانات تو اب بھی باقی تھوڑے تھوڑے آسار خندق کے اب بھی باقی ہیں کہ بھی اس جگہ خندق ہوتی لیکن اس بات کو سمجھنا گو یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے اور علمی مسئلہ ہے لیکن تھوڑی سی آسانی کے لیے میں عرض کر دوں تاکہ جتنی بات آپ کے سمجھنے کے لیے آسان ہو ایک سب سے بڑا مشکل مسئلہ ہے جس میں ہمارے بڑے بڑے علماء الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ بھائی اس طرف کندک کھودنے کی آخر کیا وجہ تھی تو مدینہ تو ادھر ہے اور خندق ادھر کھودی گئی اب بھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں نا کہ یہ مثلاً مدینہ تو رسول کدھر حرم کہاں ہے حضور کے زمانے میں تو بس یہی شہر تھا نا جتنا حرم ہے بلکہ یہ سمجھیں کہ اب حرم بڑا ہے اور اس کے بعد آبادی میں کچھ آبادی تھی اسی طرح اونابیا میں کچھ آبادیاں تھیں اسی طرح جانب عہد میں کچھ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں یہ ہوتی نا ڈورت تو اس طرف خندق آ کیوں کھو دی گئی اس میں بڑے بڑے علماء جب آدیث پڑھاتے ہیں نہ تو الجھ کے رہ جائے وہ سمجھائی بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس کا تعلق علماء سے ہے لیکن آپ کے یہ بتانے کی حد تک میں صرف آسانی کے لیے عرض کر دوں مدین منورہ کو آپ کبھی آپ تو الحمد للہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کبھی آپ نقشہ ہو جب آپ مدین منورہ کا خریدہ دیکھیں گے نقشے کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو خندق کا سمجھنا بالکل ایک سیکنڈ بھی گیا اصل میں مدین منورہ کی پوزیشن یہ تھی کہ اس کی تین طرف تو ہر رات ہے اس کو کہتے ہیں ہر رات آ رہا جیسے اب بھی ہے آپ نے آپ جانے مجھے ہر اشرقی آؤ ہرا عربی آؤ ہرا جنوبی آ ہر رات یہ تین ہر رات جو ہیں ان میں نوکدار پتھر تھے کالے کالے اور او بہت طویل عریض میدان میں اس سے فوج کے آنے کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی فوج یہاں سے آ جائے وہ اتنے نوکیلے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اگر اونٹ آئے تو وہ زخمی گھوڑے آئے تو وہ زخمی بندے آئے وہ زخمی تو وہ تو وہاں سے گزرنا ہی مشکل ہے تو تین جانب میں تو وہ ہر رہے تھے ہر رائے واکم تھا ہر رائے شرقیہ تھا ہر رائے غرب. اب تین طرف سے تو مدینے کو ان نے روک لیا نہیں ادھر سے تو آپ کو خندہ کی ضرورت ہی نہیں کہ وہاں سے تو دشمن کی فوج آ ہی نہیں سکتی ایک جانب جو تھی باب شرکی شرقی والغربی وہاں تھے بنو قردہ یہودی ان کے بڑے بڑے قلعے تھے بنو قریدا جو تھے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلو اسی لیے ان کو بدیری سے نکالا نہیں گیا بنو کی نا اور بنو ندی کو تو اجلا کر دیا گیا لیکن بنو قریدا کو یہاں سے اجلا نہیں کیا گیا نکالا نہیں گیا کہ ان کا معاہدہ تھا انہوں نے کہا حضور آپ کا دشمن ہماری طرف سے حملہ اور نہیں ہو چاہے ہم اس کو دولت سے روکے پیار سے روکے طاقت سے روکے لیکن ہم آپ کے دشمن کی مدد نہیں اور اپنا راستہ نہیں دیں گے آپ کے خلاف اور آپ ہمارے دشمن کو ہمارے خلاف راستہ نہیں دیں. اور نہ اس کی مدد کریں گے یہ حضور کے ساتھ معاہدت یہی نتب الحسن ان کا سردار تو اس طرف سے حضور مطمئن ہے کبھی تین ہرے ہو گئے اس طرف سے بنے قرعدہ آگے جب پہاڑ ہو گیا باقی یہ شمال بچا جس سے حملے کا خطرہ تھا کہ یہاں سے دشمن آ سکتا ہے تو اسی جانب شمال میں وہ خندق ہوتی اور اس کا طول کیسے رکھا گیا ادھر پورے مدینے کو کنٹرول کرے اور ادھر جا کے اہد کے طرف جو ہے جہاں پہاڑ جبل اصیر شروع ہوتا ہے اس سے ٹکرا جائے اور وہ جبل جو ہے حضور کی پشت پہ آ جاتا تھا وہاں سے دشمن حملہ نہیں کر سکتا پہاڑ چڑھ کے اترے گا نا آگے تو آپ کے تین انداز انتظار میں بیٹھے ہوں گے اور پہاڑ کے اوپر بھی بیٹھے ہوں تو پھر دشمن جو ہے اس زمانے میں جنگ جو ہے وہ گوڑوں کی ہوتی تھی ہاتھی اپنا اونٹوں کی ہوتی تھی یا پیدل ہوتی تھی یہ میزائل یہ آئٹم یہ ہوائی جہاز یہ ہیلی کاپٹر یہ ہوتے نہیں تو اس لیے خندق کی کھدائی کا سلسلہ اس جانب سے شروع کیا گیا کہ سب سے خطرہ جو تھا وہ اسی جانب اب جناب جب اس طرف سے کھدائی کا سلسلہ شروع ہوا تو اب دیکھیں کہ انتظام حضور پاک نے یہ فرمایا کہ دس دس آدمیوں کی ایک ٹولی بنا گئی اور ہر دس آدمیوں پر ایک بندے کو امیر بنا دیا گیا کہ یہ دس آدمی ہے ان کے سردار ہیں یہ دس آدمی ہے ان کے سردار نے اور ہر دس آدمی کے ذمہ یہ تھا کہ اس نے چالیس ہاتھ چالیس ہاتھ جو ہے وہ کھدائی کرنا ہو کہ بھائی گھوڑا چمپ کر کے بھی کراس نہ کر نیچے اتنا ہو کہ کوئی جلدی سے نیچے سے اوپر چڑھ بھی نہ سکے اور لمبائی اس کی وہ ہوگی ادھر مدینہ منورہ سے لگے گی اور ادھر جب السی سے جا کے تو یہ طے ہو گیا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا اور یہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی اس وقت صحابہ مل کر ایک رجز پڑھتے تھے کہ اللہم لا الا اللہ عیش اللہ عیش الآخرہ کہ اللہ اگر کوئی عیش ہے آرام ہے تو وہ آخرت کا دنیا تو کچھ نہیں دنیا میں تو آرام ہے ہی نہیں یہ دنیا تو ہے ہی کانٹوں کی سے یہاں تو دشمنوں کو آرام ملتا ہے اپنوں کو تو آرام نہیں ملتا اور یا اللہ مہاجر و انصار کی وفرت فرما یہ صحابہ گا رہے ہیں رجس پڑھ رہے ہیں اور کھود رہے ہیں اور کھدائی ہی ہو رہی ہے اور, اور یہی وہ موقع ہے جس پہ عبداللہ ابن ہم کی وہ مشہور رجس جو صحابہ نے پڑھی اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے تو سرکار تو جہاں بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے یا اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم آج نہ نوازیں پڑھتے نہ خیراتیں کرتے یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی برسات کر دے اور اگر ہم نے کافرو نہیں ابینا اگ ابینا اگر کافر ہمیں بلائیں کہ سلو کر لو تو ہمارا کھلا انکار ہے کھلا انکار ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور حضور بھی ملتے تو و رفا سو حضور اپنی آواز بلند کر تو اتنی صحابہ نے یعنی اس محبت سے اس طرف سے اس جذبے سے اس شوق سے خندق کو کھودا کہ اس کی تاریخ میں کوئل اور اسی اسنا میں ایک پتھر آ گیا اتنا شدید وہ پتھر تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام ہتھیار جو تھے وہ بیکار اب اس پر کوئی پتھر ہتھیار کام نہیں کرتا تو کریں دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا سخت ترین پتھر آ گیا ہے کہ وہ ڈیٹا ہمارے ہتھیار ہمارے اوزار ہماری کودالیں ہمارے فوج سب ٹوٹ گئے اب آپ مہربانی فرمائے تو صاحب کہتے ہیں وقات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں تشریف لائے ضرب ماری تو ریزہ ریزہ ہو گیا ریت ہو ٹوٹتا تھا وہ پتھر ایسے ریزہ ریزا ہوا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ ریت کے ذرے بن گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ اللہ نے اس آواز میں بھی پھر خدا ہی شروع ہو اس کے بعد ایک اور پتھر جس پہ تمام صحابہ نے پھر زور لگا لیا کہ بھائی بار بار ابا حضور کو تو تکلیف نہ دیں لیکن جو ہے خدا کی شان ہے کہ وہ پتھر بھی نہیں ٹوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اطلاع دی گئی کہ آسو صلی اللہ علیہ وسلم بالخندق سخر ایک بڑا شدید سخرت بہت بڑا شخر اور حضور اگر ہماری پوری خندق پسند چار میلم نے کھدائی کر دی ہے اور درمیان میں ایک ٹکڑا رہ جتنا تو خطرہ ہے نا اسی سے دشمن نہ بور کر سکتے کامیاب تو تب ہوں گے ہم جبکہ کھدائی ہماری مکمل ہو اب جب وہ پتھر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف اٹھائے آپ نے پھر اپنے ہاتھ مبارک میں دال پکڑی اور فرمے اللہ اکبر آپ نے زرد ماری اس پتھر پہ صحابہ کہتے ہیں اس سے ایسا نور نکلا کہ پورا خندق کا ماحول جو تھا روشن ایسے معلوم ہو جیسے کہ اس کے اندر سے آگ نکلی ہے یا روشنی نکلی ہے یا لائٹ نکلی ہے بعد میں تو یہ سمجھا کہ پتھر پہ جب لوہا لگتا ہے تو ایسی کوئی چنگاری نکلتی ہے لیکن ایسی چنگاری تو نہیں ہوتی کہ پوری خندق روشن ہو جائے پورا ماحول روشن ہو جائے پورا علاقہ روشن حضور نے دوسری ضرب ماری تو دوسری روشنی اور اللہ اکبر اکبرابا کہتے ہیں سر رسول حضور نے پوری آواز سے کہا اللہ اکبر آپ نے پھر تیسری زرف ماری اس سے پھر روشنی نہیں کہا اللہ اکبر اور رضا رضا صابا نے کہا حضور ہم نے سمجھ نہیں آئی ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بلند آواز سے تو آپ نے کبھی بھی اللہ اکبر نہیں کہا اور ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ چلو پتھر پہ لوہا لگے تو اس سے کوئی نہ کوئی روشنی نکلاتی ہے چنگاریاں پھوٹ پڑتی ہیں لیکن اتنی بڑی روشنی کہ پورے خندق کا علاقہ روشن ہو جائے پورے لوگ حیران ہو جائیں یہ کیا بات حضور پاک نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی زرف ماری تو اس روشنی میں اللہ نے مجھے روم کا علاقہ دکھلایا اور اشارہ ملا کہ محمد پاک تیرے صحابہ اور تیری اسلام کی فوج تو روم بھی فتح کرے گی وہ پورا علاقہ دکھلایا گیا مجھے روم کا کہ وہاں تک میرا اسلام کیا ہے جب میں نے دوسری زر ماری تو اللہ نے مدائن فارس کا علاقہ دکھایا کہ میرا مدنی یہ بھی تمہارے زیرے نا جب میں نے تیسری زر ماری تو مجھے سنا اور یمن کا علاقہ دکھایا گیا کہ یہ بھی اسلام کے ہاں کھڑے ہیں کہتے ہیں کہ اب کے دیکھیں کہ حالات یہ ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے خندک کھوتی جا رہی ہے جان بچانے کے لیکن وہ اللہ کا نبی خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے خبر یہ دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام یہاں پہنچے گا وہ علاقہ بھی ہم پتہ کریں گے یہ باتیں صرف ایمان والے کے دل میں یقین بن سکتی تھیں کسی دشمن کے دل میں تو یقین نہیں بن سکتی وہ اس طرح ایک لطیفہ بھی ہوا اس امریکہ کے سفر میں جب ہم کہتے ہیں ایک حدیث مبارک میں یعنی آپ حیران ہوں گے ایک حدیث مبارک میں لفظ ہیں باقاعدہ کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیت البیز کو فتح کریں وائٹ ہاؤس بیت البیز کا کیا مانا تو حضور کا فرمانا میں نے کہا امریکہ والوں کا میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں اللہ میں ایسے تو میں نہیں لے آیا یہاں ورنہ ہمارا کیا تعلق تھا کہ ہم وائٹ ہاؤس دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ ہم مولویوں کا کیا کام وائٹ ہاؤس سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ہمارے ذہنوں میں ہو اور اسلام ہمیں بتا رہا ہو کہ اب ہم پہنچ سکتے ہیں اسلام کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے کون سی مشکل بات گو باد بادما نے کہا کہ وہ بیت البیز سے مراد فارس تھا کوئی کہتے ہیں روم تھا کوئی کہتے ہیں کچھ تھا لیکن ان کا مجھے دکھائیں ان کے محاورات میں کسی محل کا نام بیت البیز ہو بھائی وہ ان کا کوئی کسرا کے نام پہ مال ہوگا کوئی ہراکل کے نام پہ مال ہوگا کوئی فارس کے نام پہ مال ہوگا بی البیت کیسے آ گیا آخر حدیث میں اسی طرح آبود آبود کی ایک حدیث ہے جس میں واضح حضور نے فرمایا کہ پانی پہ جنگ ہوگی اب ساری دنیا کہہ رہی ہے نا کہ آنے والی جنگیں جو ہیں وہ آبی وسائل پہ ہوں گی پانی پہ جھگڑے ہوں گے لڑائیاں پانی پہ لڑی جائیں گی حضور نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا چودہ سو سال پہلے تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے پھر ہم اپنے راستے سے دوسری طرف چلے جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن کے دل میں ایمان ہو وہ تو فوراً کہہ دیتے تھے نا کہ کر کرس بھائی حضور نے جو فرمایا سچ اللہ کا نبی یہاں کھڑے ہو کر اس روشنی میں اللہ اگر ان کو فارس دکھا سکتے ہیں روم دکھا سکتے ہیں یمن دکھا سکتے ہیں تو ایک وقت آئے گا جیسے حضور فرما رہے ہیں کوئی یقیناً فرما لیکن ان حالات میں پیشین کوئی ہو اور اس پر ایمان لانا بھی تو بڑے ایمان کا مسئلہ تھا اچھا اور جو منافق تھے مزید منورہ میں وہ بھی خندق خدائی میں آگے جاتے تھے تھوڑا سا پندرہ بیس منٹ کام کیا پھر بہانہ بنا کے جی وہ جو پیٹ میں درد ہے جیسے نالائق طالب علم کرتے مدرسے میں آ جاتے ہیں حاضری بھی لگوا لیتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد ان کو پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی یا جیسے ہمارے نالائق مسلمان اکثر رمضان شریف میں بیمار ہو جاتے ہیں تاکہ روزہ نہ رکھنا پڑے بیمار کے لیے گنجائش ہے نا کہ روزہ قزا کر بہرحال یہ ہے کہ بھائی نے کہا کہ دیکھو یار مسلمانوں کا بھی عجیب عالم ہے اپنی جان بچانے کے لیے تو خندقیں کھود رہے اور خبریں دے رہے ہیں ہمیں کس طرح اور کی اور فارس کی اور روم کی لیکن مسلمان جو تھے وہ کہتے سدا جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے اور ایک دن سچ ہو کے رہے اور یہی وہ خندق کا واقعہ ہے کہ جس میں ایک صحابی نے آ کر نتیجہ یہ, نکلا ہے کہ حضور یہ دیکھیں, میں نے پیٹ پہ, پتھر پیٹ پہ پتھر باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ کھانا تو ہے نہیں تو آنتوں میں پانی پی پی کے بل نہ پڑ جائے تو انہوں نے پتھر باندھ لیے چلو کم از کم آتے تو سیدھی رہیں پیٹ تو سیدھا رہے اور تو کچھ نہیں ہے کم از کم جب ٹھنڈا ٹائم ہوگا یہ پتھر ٹھنڈا ہوگا تو کچھ اس کی ٹھنڈک سے بھی ہمیں پہنچا تو اس لیے صحابی نے کہا فرفع یا رسول اللہ ہماری یہ حالت ہوگی فرفع رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے بھی اپنا کبھی مبارک اٹھایا تو آپ نے دو پتھر آپ نے فرمایا کہ تم نے تو ایک پتھر باندھا ہوا ہے نا میں اللہ کا نبی ہو کر بھی تو دو پتھر باندھے ہوئے ہوں اللہ کا شکر کرو اللہ چاہتے ہیں کیا حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فاقا کا اور بھوک کا یہ حالت ہو گئی کہ حضور کے پیٹ پہ پتھر بندے تو میں جلدی سے دوڑا گھر میں اور اپنی بیوی سے آ کے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے اس نے کہا کہ ہاں ایک چھوٹا سا بکرا ہے چھوٹا سا اناگ اور گھر میں کچھ جو ہے اور گھر میں کچھ زیت ہے میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اگر کھانا پکایا جائے تو کتنے آدمیوں کو کافی ہو جائے گا میں نے حضور کو دیکھا ہے مجھ تو برداشت نہیں ہوتا تو اس نے کہا کہ یوں کر لیں کہ اگر تین آدمی حضور کے ساتھ اور ہوں اور چوتھے آپ ہوں یا چار اور ہوں اور پانچویں آپ ہوں پانچ آدمی سے زیادہ کا کھانا نہیں ہو سکتا ہمارے پاس جو جو, جو ہے جو آٹا ہے جو زیت ہے جو گوشت نکلے گا ایک کلو دو کلو نکلائے گا تو یہ پانچ آدمیوں سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے جلدی دعوت کرو میں اس وقت تک کھانا تیار کر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے آ کے حضور کی خدمت پہ کہا کہ حضور میں نے ایک بات کہنی ہے اور علیحدگی میں کہنی تو فرمائے ٹھیک کہ رسول اللہ اس رازداری میں آ کے بات کی اس نے کہا رسول ہمارے گھر میں اتنی کھانا ہے کہ یا تو آپ رابطے یا تو آپ چوتھے ہوں یا آپ پانچ اس سے زیادہ کھانا نہیں ہے اچھا ٹھیک حضور نے اپنے کپڑے مبارک جھاڑے اور خندق سے باہر آئے خندق کے کنارے پہ کھڑے فرمایا یا دعوت جابر آؤ سب کٹے ہو جاؤ جابر دابر کر تمام صحابہ کام چھوڑ دیں جابر کی دعوت ہے حضرت جابر کہتے ہیں میرے تو پاؤں ترے زمین نہیں کر میں نے میں نے کہا حضور میں گھر جا کے کے انتظام کرتا ہوں ہاں ٹھیک ہے میں دوڑا آیا تو میرے چہرے پہ ہوئی اڑیا نے کہا ماں بھی کیا کہ پانچ آدمی کا ہمارے گھر میں کھانا ہے حضور سارا لشکر لا رہے ہیں وہ چار سو آدمی آ رہا ہے اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ اکبر مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حضور کو بتلا دیا تھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے کہا میں نے بتا دیا تھا تو اس نے کہا کہ پھر جس نے بلایا ہے وہ جانے اس کا خدا جانے تم کیوں مرے جا رہے ہو ہم نے تو نہیں بلایا نا ہم نے تو حضور کو بلایا اب حضور نے دعوت دی ہے تو پھر اللہ جانے اللہ کا رسول جانے ہم کیا کر سکتے حضور تشریف لے آئے آپ نے فرمایا ابھی کہاں ہے وہ دیکھیے کہاں ہے وہ آٹا ہے آپ نے اپنا لوا مبارک ڈالا دعا, دعا فرمائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ دس دس آدمیوں کی ٹولی بٹھا دو اور روٹیاں دیتے اور روٹی کے, کے دیتے جاؤ اب جناب جا کہ جی ہم چلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور, رہے ہیں اور میں ادھر دیگ جی کو دیکھتا ہوں جتنا ہم نکالتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے جتنا ہم نکالتے جا ہیں اتنا زیادہ ہوتا جا رہا تمام لشکر کھا کے چلا گیا اور حضرت جاپر کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میں حیران تھا کہ بھائی سالن پہلے سے بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا مجھے سمجھ لیا تو حضور نے فرمایا جا کیوں پریشان ہے؟ ان اللہ رضا کرنا اسی نے رزق دیا یہ تو اسباب کی بات ہے اصل رزق دینے والے تو وہ ہیں جس میں چاہے برکتہ فرما دیں تم بھی کھاؤ گھر والوں کو بھی کھلاؤ سب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجودہ عظیمہ جو سیاہ اور صحیح میں بخاری اور مسلم اور بڑی بڑی عظیم کتابوں میں کہ جس میں کثرت ہے تو عام کہ ایک محدود تو عام کا بڑھ جانا محدود آٹے کا بڑھ جانا محدود سالن کا بڑھ جانا اسی طرح جب چند یوم اور گزرے ہیں تو یہ تو اللہ آئمائے محدثین آئمائے مجتہدین آئماء فقہا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور جب خندق سے مٹی نکالتے تھے انہوں نے کہا کہ دو کیفیتیں یا تو حضور اپنا ہاتھ یوں آگے باندھ لیتے تھے اور یہاں مٹی رکھ لیتے تھے اور, اور پتھر رکھ لیتے تھے. یا کبھی حضور پھر اپنا ہاتھ یوں باندھ لیتے اور کہتے بھی یہاں پیچھے سے پتھر رکھ دو اور مٹی رکھ دو اور جا کر باہر پھینک یعنی اس کیفیت کو بھی محفوظ رکھا ہے جس کیفیت سے ہزور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندک سے مٹی نکالی تو تھوڑی دیر کئی دن گزرنے کے بعد پھا کا پھر شدید ہو گیا تو بی بی آمرا بنتے روا ان کو پتا چلا تو ان کے پاس کچھ تھوڑی سی کھجوریں تھیں کوئی ایک کلو دو کلو پوک کے ان نے وہ کھجوریں بھیجی کہ عبداللہ ابن روا اور باقی اس کی فیملی کے لوگ جو تھے وہ سب وہیں پتھر پہ کام کر رہے تھے ان نے کہا کہ کھجورے میرے گھر والوں کو رشتہ داروں کو دے دو تاکہ وہ بےچارے کچھ تو گزارا کریں جب ان کے پاس کھجوریں آئیں تو ان نے کہا کمالے ہم کیسے کھا سکتے انہوں نے کہا ابھی ہیں تو چلو حضور کی خدمت میں پہلے ہم حضور کو تو شریک کریں نا اپنے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ایک کلو دو کلو کی کھجوریں پیش کی گئیں تو حضور نے فرمایا کہ اچھا بھائی ایسا کرو کہ آواز دے دو تمام صحابہ کو کہ سب آ جاؤ بھائی کھجور کی دعوت ہے بی بی امرا کی دعوت تمام صحابہ دوڑ کے آ حضور نے فرمایا کہ بچھاؤ دستر دسترخوان جو تھا چمڑے کا بچھایا گیا تو ابھی کہتے ہیں جب وہ کھجورے ڈالی تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ کھا رہے ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں کہ سے گرنے لگ اتنی ہو کہ ہم تین سو آدمی کھا گئے اور دسترخان اسی طرح بھرا ہوا ہے اور دسترخان سے کھجورے باہر گر رہے ہیں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ کثیرن کثیرہ کا یہ موجودہ مبارک جو ہے یہ بھی اسی خندق کے موقع پر پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام خندق کے اپنا معجزات اس کی کھدائی اس کی محنت حتیٰ کہ وہ خندق جو تھی تیار ہو گئی اور اسی اسنا میں دشمنان کفار قریش کا لشکر جو تھا وہ آپ حیران ہوں گے کہ دس ہزار مقاتل لے کر اور حضور کے ساتھ کتنے آدمی تھے سارے جمع کرنے کے بعد تین ہزار تین ہزار بھی سارے مخلص نہیں تھے منافقوں کی جب بھی اس میں شامل تھا. کل تین ہزار آدمی جمع اور مدین منورہ میں حضور پاک نے حکم دے دیا کہ کتنے بچے ہیں عورتیں ہیں اور جتنے معذور بوڑھے ہیں وہ ایک بڑے قلعے میں بڑے گھر میں جمع ہو جائے تاکہ علیحدہ علیحدہ نہ ہوں خدانا خاصہ ہم سب جوان تو ادھر لگے ہوئے ہیں اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو ایک ایک گھر سے تو نہ پکڑ کے بچوں کو لے جائے کم از کم ایک جگہ تو ان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے مشکل نہ ہو تو ابو سفیان اپنے دس ازار لشکر کو لے کر اور ہوئی کہ اپنے اختب سلام اور بڑے بڑے یہودیوں کے سربراہ کے سارے کے سارے آئے ان کو بھی پتا تھا کہ وہ سلاسہ ہر رات ہے ان ہر رات سے تو ہم جا نہیں ان کو بھی پتا تھا کہ بنی قریدا کے ساتھ سرکار دو جہاں کا معاہدہ ہے ہم کدھر سے بھی نہیں جا سکتے اسی لیے انہوں نے بھی اسی شمال کے علاقے کو تجویز کیا اور اسی شمال میں آ کے پڑاؤ ڈالے اور جبلے او تک کیمپ لگتے گئے کیونکہ دس ہزار آدمیوں کے لیے خیمے لگانے ہوں ایک ایک خیمے میں اگر آٹھ آدمی کتنے خیمے لگیں گے ہزاروں خیمے لگ گئے اور وہاں ان کے لشکر اون دولت پیسہ مال وہ تو بالکل یعنی تیار ہو کر آئے تھے اس طرح دشمنوں کی فوجیں ٹکرائیں اور مسلمانوں کے لیے خدا کی قدرت یہ ہے کہ ایک عجیب ہے منافقوں نے اب دیکھا بھی دس ہزار کا لشکر ہے دس ہزار سے کون لڑے منافق نکل منافقوں کے نکلنے کے بعد خدا کی قدرت یہ ہے کہ مسلمان جو تھے بیچارے کمزور دل کے ان کے بھی پاؤں اکھڑ گیا انہوں نے کہا دس ہزار آدمی نے کیسے لڑ سکتے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے آتا پر اور آپ کے پروان پہ کیا گزری ہوگی کہ جب صبح کو اٹھے تو صرف تین سو آدمی حضر کے ساتھ اور باقی سب گھروں میں چلے گئے پکے مسلمان صحیح دہ مسلمان لیکن پاؤنڈ ارس گئے اسی لیے قرآن کہتا ہے نا تلو نو زلزال یہ وہ تھا ابتلاب و منو پر کہ ہل گئے جیسے زمین میں زلزل اسی لیے قرآن نے نقشہ من فوقکم کہ کم وسفل کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی دونوں طرف سے تمہیں گھیرے میں لے لیا آنکھیں تمہاری پھٹی کی پھٹی رہ گئی کلو بل ہناجر اور جب تمہارے دل جو تھے نکل کے یہاں گلے میں آ اور اس وقت ہم گمان کرتے تھے اللہ پر گمان کرنا کہ آئے ہم اس رال میں خدا کی مدد کب آئے شدیدا و يقول المنافقون فِي تلو نال اللہ ر اللہ اور یہ وہی وقت تھا کہ جب منافق کہتے تھے کہ اللہ اللہ کے رسول نے جو باتیں کی ہیں وہ تو دھوکہ ہے کا مدد آئے گی کا نصرت آئے گی اب تو ہم ایسے پھنسے ہیں کہ بس ان دو چکی کے پارٹوں میں پس کے رہ جائیں گے ہماری کوئی حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہوگا اس منظر میں یہ واقعہ تھا زندگی واقعی تو بات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں